اللهم السلام على سيدي خير من شاعرمه الى محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تبارک مطالعہ نے مومنین پر احسان کرتے ہوئے عسایت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے ممنین پر احسام کیا کہ انہیں میں سے ایک نبی بنا کر کے بھیجا جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں ان کے اندر پاکی اور صفائی کے بیج بوتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی میں تھے یہاں پر اسایت کے اندر یہ بالکل واضح اشارہ موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس کتاب و حکمت کی تعلیم نہ ہو یعنی کتاب و سنت کی تعلیم نہ ہو کوئی شخص کتاب و سنت کے علم سے تھوڑا ہو اس کے پاس کتابوں سنت کی روشنی موجود نہ ہو گرچہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ کہلاتا ہو یا سمجھتا ہو یا لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو لیکن وہ پڑی ہوئی گمراہی میں ہے وہ گمراہی میں ہے وہ اندھیرے میں ہے وہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا شخص ہے میرے بھائیو اور عزیزوں اور دوستو کتاب و سنت کے اندر جہاں ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا وہیں پر ایک بہت بڑا حصہ عقیدہ اور منہج کا بھی ہے عقیدہ عقیدہ توحید اللہ سے متعلق تمام باتیں توحید الوہیت توحید القوبیت توحید, توحید اسما و صفات کے باب میں بہت ساری آیات اور حادیث موجود ہیں ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ وہیں پر ہمیں منہج کے بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں عقیدہ درست کرنے کے ساتھ ساتھ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کو اپنانا ہو اور جو ان کے جادہ راہ سے جو ان کے طریقے سے ہٹے گا وہ گمراہی میں پڑ جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا ونصلح جہنم جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اپنائے مومنین سے مراد یہاں پر صلف صالحین ہیں صاحب کرام اور جو ان کے احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں تابعین اور تبا تابعین اور تمام وہ لوگ جو کتاب سنت کے راستے پر صنف صالحین کے راستے پر گامزن ہیں ان کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اپنائے نو الہی تو جس راستے کو وہ اختیار کرے گا ہم اس کو اس راستے پر لگا دیں اور انجام کار اس کا کیا ہوگا انجام اس کا کیا ہوگا آقبت کیا ہوگی اس کی وہ نسل ہی جہنم اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گا اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے میرے بھائیوں آج اس ساتویں دور علمیہ کے عناوین میں سے دو بہت اہم عنوان منتخب کیے گئے ہیں ایک عنوان ہے کتنے خوارج اور دوسرا عنوان ہے جس کا درس انشاءاللہ تبارک اللہ اقبار کو کے بعد سے شروع ہوگا وہ ہے رافضیت جس کو ایک دوسرے شکل میں سمجھنے کے لیے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پس منظر ہے صحابی جلیل نواز رسول رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے کن لوگوں کے خون شام پنجے تھے کیا اسباب تھے اس کا ذکر ہوگا تو دو اہم فرقوں کے بارے میں اس دورہ علمیہ میں روشنی ڈالی جائے گی آج کا درس ان شاء اللہ اخبار آج کے درس پر فتنے خوارج پر فضلت الشیخ یاسر جابری فض اللہ تعالیٰ روشنی ڈالیں گے جو محتاج تعارف نہیں ہے آپ کے درمیان اور اس مملک عربیہ اور بلکہ ہند و پاک کے درمیان کے لوگوں کے یہاں مشہور معروف ہیں خوارج کے تعلق سے شیخ تفصیلی روشنی ڈالیں گے خوارج کی ابتدا ایک غذبے میں مال غنیمت تقسیم کرنے کے وقت سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی دی گئی تعلیم اور سواب دید کے اعتبار سے مال غنیمت کچھ نئے مسلمانوں کو زیادہ دے رہے تھے تو کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوئی اس میں سے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اعدل یا محمد محمد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحابہ نے اس موقع پر اجازت طلب کی اجازت چاہیے کہ اس منافق کی گردن مار دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا منع کیا اور پھر اس کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لحو سرجو میں درد یہ کہ اس شخص سے اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلف کے نیچے نہیں اترے گا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یا تیر شکار کو لک کر کے نکل جاتا ہے اور ان کا کام کیا ہوگا کہ اہل توحید اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل اوثان بت پرستوں اور کافر و مشقوں کو چھوڑ دیں گے اگر مجھے وہ مل گئے تو میں انہیں قوم عاد کی طرح سے قتل کروں گا اس شخص کا ظہور یا اس شخص نے جو اظہار کیا مال غنیمت کے تقسیم کے وقت اس کے بعد پھر باضابطہ ان لوگوں ان لوگوں کا ظہور امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے مابین ہونے والے اختلاف کے موقع پر یا ہونے والے مارکا کے درمیان ان لوگوں کا ظہور ہوا کہ ان لوگوں نے دونوں جماعتوں کو امیر معاویہ اللہ تعالیٰ علموں کے ساتھ جو لوگ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ جو لوگ تھے حکم کے معاملے میں اس جماعت نے مسلمانوں کی جماعت سے خروج کیا علیحدگی اختیار کی اور دونوں جماعتوں کو کافر گردارنا شروع کیا ان کو قتل کرنا ان کے مال ان کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھنا اور ان کے مال کو مال غنیمت سمجھنا یہ سب شروع کیا اور پھر اس کی تفصیلی روشنی ان اس پر تفصیلی روشنی شیخ یا صاحب رضو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے تفصیلی روشنی تو میرے بھائی عزیزوں دوستو آج کا یہ اہم موضوع صبح کا اور شام کا جو دوسرا موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سب حضرات سے کہ بہت ہی دلجمی کے ساتھ دیگر مصروف مشغولیات ذہنی اور فکری مشغولیات سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر کے دو دنوں کے لیے اپنے دل و دماغ کو مشاہد کے حوالے کر دیں کتاب پر نظر رکھیں کانوں کو گوش پر آواز کر دیں گوش پر آواز ہو جائیں اور شیخ مشائق اکرام کے مواعظ سے اور آپ کی علمی ارشاد سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو اس متباد کر دیں اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو عقائد اور منہج کے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی نشو کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا اپنے موبائل سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں انڈیا میں اور پاکستان